مدیہ والوں اور ان کے گرد دہات والوں کو لانا تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپن جان پیاری سمجھی یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس ا تکلیف ابوک اللہ کی راہ میں پہنچت ہے اور جہاں ایسے جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیز آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لیے ان کا عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ ان کو ہے کن اجر ضائع ناؤ کرتا